لا لا و و لگاتار حضرات کے سامنے کی شرح کی جا رہی ہے ابھی پچیس حدیثوں تک شرح ہو پائی ہے باقی حدیثوں کی شرح بھی ان شاء آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی قبل اس کے کی ہمارے شیخ تشریف لائیں کل میرے پاس ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا تھا ویڈیو کسی غیر مسلم کی ہے شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اس ویڈیو کے اندر ایک حرف ہے اور وہ حرف اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ اسے آپ کئی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کئی طریقے سے انگلش کا حرف ہے وہ بی تو وہ آدمی پوچھتا ہے کیا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ بتاتا ہے اس کے بعد پھر آگے پیچھے کے حروف لکھ کر کے بتاتا ہے کہ آگے پیچھے کے حروف یہ ہی بتاتے ہیں کہ کون سا حرف ہے تو آدمی کیا ہے اس کا اخلاق و کردار کیا ہے اس کی اس کا ایمان کیسا ہے اس کا اندازہ جن کے ساتھ رہتا ہے جن کے درمیان میں رہتا ہے اس سے پتا چلتا ہے اور یہ کوئی نئی بات اسے نہیں کہی ہے تو ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ المار والا دین خلیل ہی یہ آدمی اپنے دین کے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا جو دوست کا دین ہوگا وہی آپ کا بھی دین ہوگا اس لیے علماء کے ساتھ رہیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں اور کتاب و سنت پر عمل پیرا لوگوں کے ساتھ رہیں دار لوگوں کے ساتھ رہیں موحدین کے ساتھ رہیں اسی سے انسان کی پہچان ہوتی دلوقتي آدمی دلوقتي اپنے ساتھیوں سے اپنے دوستوں سے پہچان جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے اور ہمارے شیخ تشریف لا چکے ہیں اس لیے مزید نہ کچھ کہتے ہوئے میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپنی قیمتی باتوں سے مستفید فرمائیں۔ جزاء اللہ خیر الجزاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له واشهدو ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیہ وعلا آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارک و و ماں آتاسخ و ماں نہا کمان ہوں قابل احترام علماء کرام میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماور بہنوں النوویہ امام النووی کی منتخب چالیس حدیث ہیں ان احادیث کا مطالعہ ہم پچھلے دروس سے کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے پچیس احادیث مکمل کی ہیں جن کی شرح جن کی تشریح جن کی تفصیل قدر اختصار کے ساتھ ہم نے دیکھی ہے یہ وہ احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع انداز میں دین کی بہت ساری بنیادی باتیں بیان کی ہیں امام منوی رحم اللہ نے اسی طرح کی جامع حدیثیں جس میں ایک ایک حدیث میں دین کے اہم ترین اصول بیان ہوئے ہیں ان کا ایک مختصر مجموعہ جمع کیا ہے تاکہ طالب علم کے لیے ابتدائی مرحلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات آپ کی احادیث سے استفادے کا دروازہ کھولے پچھلے درس میں صدقے سے متعلق اور نیکی کرنے کے راستوں سے متعلق ایک حدیث ہم نے دیکھی تھی اسی حدیث سے جڑی ہوئی ایک اور حدیث ہے جس میں اسی طرح کا موضوع ہے لیکن اس میں کچھ اور زیادہ باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ آج کے درس میں ہم اسی کو دیکھیں گے حدیث نمبر چھبیس جس کا عنوان ہے صدقے کا مقام اور اس کی صورتیں حدیث کی الفاظ ہیں عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل سلام من الناس علیہ صدقہ كل يوم تطلع فيه الشمس یعدل بين الاثنین صدقہ ویعین الرجل في دابتہ فيحملہ عليها او یرفع له علیہ متاعہ صدقہ والکلمة الطیبت صدقہ خطوة يمشيها الى الصلاة وتمیت عن الطريق رواح و بکل خطوطن یمشاسلا صدقہ وہ تمیت الادا ان تریقی صدقہ روا الباری ابو حردی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے ہر شخص پر ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اس کی ہڈیوں کے جوڑ میں ہر ایک کے بدلے ایک صدقہ ضروری ہے اگر وہ دو, وہ دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کریں یہ بھی صدقہ ہے وہ کسی انسان کو اس کی سواری کے سلسلے میں اس کا مدد اس کی مدد کرے اس کا تعاون کرے یہ بھی صدقہ ہے چاہے اسے سوار ہونے میں مدد کرے یا اس کی کوئی چیز اٹھا کر اس کو دے یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح سے اچھی بات کلیم طیبہ اچھی بات صدقہ ہے اور ہر وہ قدم جو انسان مسجد کی طرف جاتے ہوئے اٹھاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اسی طرح سے تو راستے سے تکلیف دینے والی چیز یا مصیبت پریشانی کانٹایا جو بھی چیز ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ صدقے کی کئی صورتیں ہیں اور صدقہ جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں دیکھا کہ ایک انسان کا دوسروں کو فائدہ پہنچانا عیسال القیر علاغیر یہ صدقہ کہلاتا ہے کہ کسی کو نفع پہنچانا اور جیسے ہم نے دیکھا کہ صدقہ مال سے بھی ہوتا ہے اور افعال سے بھی ہوتا ہے اس اعتبار سے ایک آدمی اگر جنت میں جانا چاہتا ہے اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے نیکیاں کمانا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس مال ہو بلکہ وہ اعمال کے ذریعے سے بھی لوگوں کو نفع پہنچا کے ثواب حاصل کر سکتا ہے چونکہ مال بھی ایک نفے کی چیز ہے لہٰذا مال کا خرچ کرنا لوگوں کی ضرورتوں میں یہ صدقہ ہے لیکن انسان کی ضرورت صرف مال نہیں ہے بلکہ اور بھی تعاون انسان کو انسان اس کا محتاج ہوتا ہے لہذا کسی بھی طرح سے کسی کے کام آنا یہ صدقہ ہے بلکہ اپنے کام آنا یہ بھی صدقہ ہے ایک انسان اپنے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے دین میں اس کی بھی اہمیت ہے یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ جہاں انسان پر دوسروں کی ذمہ داری ہے وہاں پر اس وہ، وہیں پر اس کے اوپر اپنی بھی ذمہ داری ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا یادین کم قو انفسکم کم نار اے مان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے تو جہاں دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری اس پر ہے وہیں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی ذمہ داری اس پر ہے جہاں دوسروں کو نفع پہنچانا اس کے لیے خیر ہے صدقہ ہے وہیں اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچانا جو شریعت کی نگاہ میں فائدہ ہو یہ بھی اس پر صدقہ ہے تو اس حدیث میں یہی صورتیں بیان ہوئی ہیں اور آخر میں ایک اضافی بات ہے جو ہم ان شاء اس حدیث کے آخر میں دیکھیں گے زیادہ تفصیل میں گئے بغیر ہم دیکھیں گے اس میں کیا با... باتیں بیان ہوئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلام سے کل یوم شمس ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے ہر آدمی پر اس کی صلامہ کے بدلے ایک صدقہ ہے ہر ہر ہڈی کے بدلے یا ہر ہر ہڈی کے جوڑ کے بدلے اس پر صدقہ ہے صلاح کے سلامہ کے بارے میں علما کا یعنی دو قول ہیں ابن وسیم رحم اللہ فرماتے ہیں وکیلا العام علما نواہد کہتے ہیں کہ سلامہ سے مراد علماء نے کہا بعض علماء نے کہا اس سے مراد ہڈیوں کے جوڑ ہیں جوائنٹس ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ مراد خود ہڈیاں ہیں تو انسان کا جسم کئی ہڈیوں کے جوڑ پر مبنی ہوتا ہے اس کا ڈھانچہ چاہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہو سر سے لے کے پاؤں تک ہاتھ پاؤں انگلیاں ہمارے جسم میں کئی ہڈیاں ہیں اور یہ ہڈیاں آپس میں مربوط ہیں جڑی ہوئی ہیں اگر یہ جوڑ نہیں ہوتے تو انسان زندگی میں نہ بات کر پاتا نہ کوئی چیز اٹھا پاتا نہ چل پاتا نہ پلٹ سکتا نہ ہٹ سکتا نہ کچھ حرکت کر پاتا یہ ساری جو حرکتیں انسان کی ہیں جس کو ہم عمل کہتے ہیں یہ سارے اعمال انسان کے لیے تبھی ممکن ہوتے ہیں جب ایک انسان کے جسم میں جوڑ ہوتے ہیں ان جوڑ کے ان, ان, ان جوڑوں کے فائدوں کی وجہ سے استعمال کی وجہ سے ایک انسان دنیا میں چلتا پھرتا ہے اور سارے کام کرتا ہے تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان پر صدقہ ہے ابن راجب الرحم اللہ فرماتے ہیں ایسے کیوں ہے جوڑ کے بدلے کیوں صدقہ ہے کہتے ہیں وہ مان الحدیفی ان ترکیب عوامی و سلامت نے کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کی ترکیب اور ان کا سلامت رہنا یہ اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے ہڈیاں ہماری جڑی ہوئی ہیں اچانک نکل نہیں جاتی ہڈیاں بلکہ جڑی رہتی ہیں اللہ یہ کہ بہت بڑا ایکسیڈنٹ اس کا ہو اور زندگی بھر وہ جمی رہتی ہیں بڑھاپے میں جا کے ان میں کمزوری آتی ہے زندگی بھر یہ ہڈیاں مضبوطی سے اس کے جسم کو تھامے رکھتی ہیں جیسے ایک عمارت کے اندر بالکل سلاخیں ہوتی ہیں اور اس کو جمائے رکھتی ہیں تو اس طرح سے ہڈیاں مضبوطی اور سلامتی کے ساتھ اس کے جسم کو قائم رکھتی ہیں یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے فیاحتا جو کل منہا الا صدق یا تصدق و ابن آدمائن ہو لہذا ابن آدم کے لیے ضروری ہے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ ہر ہڈی فیاحتا جو کل عغم منہا الا صدق ہر ہڈی صدقے کی محتاج ہے. یعنی ہر ہڈی کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے جو ابن آدم کرتا ہے لیکن ادالی کا شکرن لہٰذ نعم ہے تاکہ یہ اس نعمت پر شکر کی ادائیگی ہو کویا کہ یہ صدقات ہر دن آدمی ان آزا کو استعمال کر رہا ہے ہر دن ان ہڈیوں کے جڑے رہنے سے فائدہ اٹھا رہا ہے لہٰذا اس فائدے کا شکریہ ہے کہ ہر ہر جوڑ کی طرف سے آدمی ہر دن ایک صدقہ کرے جامع العلم میں ابن رجب نے بات کئی ہے اللہ رب العالمین نے بھی انسان کے جسم میں توازن اور تناسب کو اپنے احسانات میں سے شمار کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا یا کبھی رب کل کریم اے انسان تجھ کو تیرے رب کریم نے کس, تیر، تیرے رب کریم سے تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اللہ سے جو کہ کریم رب ہے تجھ کو کس چیز نے پھیر دیا دوسروں کی طرف اللہ دیا کفاید وہ ذات وہ اللہ جس نے تجھ کو پیدا کیا اور پھر تجھ کو ٹھیک ٹھاک بنایا اور پھر تیرے اندر اعتدال قائم کیا فی ای صورت ما عرق کا وقت اور جس صورت میں چاہا تجھ کو ڈھال دیا جو چاہے صورت تجھ کو عطا کر دی نہ صرف پیدائش کے وقت بلکہ زندگی بھر انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے اللہ جو چاہے کرتا ہے اور جو اس کے جسم میں ہڈی ہیں اس کا جوڑ ہے اس کا بیلنس ہے سیمیٹری ہے خوبصورتی ہے ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے کرنے سے ہوتی ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا ڈھانچہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اللہ نے انسان کو بنا تو اس اللہ سے تجھ کو کس نے پھیر دیا دھوکے میں ڈال دیا معلوم ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ان نعمتوں کے بدلے بندہ اپنے پوری وجود کو اللہ کے آگے جھکانے والا بنے وہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے وہ ان نعمتوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی عطا کا اعتراف کرنے والا بنے تو یہ سورہ ال ایک بات یہاں پر معلوم ہوتی ہے کہ صدقے کتنے ہوں اور ان صدقات کی شرعی حیثیت کیا ہے اچھی باتیں کریں نہ کرے تو بھی چلتا ایسا ہے نہیں بلکہ اہل علم نے بتایا کہ یہ صدقہ واجب ہے ہر دن ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ لازم ہے نہ کرے تو گناگار ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر شیخ ابن فرماتے ہیں منفوا اتحاد الحدیفی وجوب صدقہ تھی اعلی کل كل انسان کلو شمس اس حدیث سے جو باتیں جو فوائد ہم کو معلوم ہوتے ہیں حاصل ہوتے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے ان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر انسان پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے ہر دن جس میں صورت طلوع ہوتا ہے صدقہ واجب ہے لازم ہے ان کل ادبی ہر عضو کے بدلے ایک صدقہ اس کے لیے لازم ہے علیہ وعلا للوجوب اس لیے کہ آپ نے کیا فرمایا علیہ صدقہ. اس پر صدقہ لازم ہے کہتے ہیں کہ عربی زبان کے قائدے کے اعتبار سے قرآن اور سنت کی زبان جو ہے اس میں اعلی وجوب کے لیے ہوتا ہے تو اعلیٰ جب بھی آتا ہے کہ فلاں پر یہ ضروری ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ واجب ہے معلوم ہوا عربعین کی شرح میں شیخ حسمی نے بات کی. کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دن تمام جوڑوں کی طرف سے صدقہ لازم ہے کتنے جوڑ ہیں آئیے حدیث سے ہی معلوم کرتے ہیں جوڑ کتنے اور کتنے صدقے روزانہ ہم کو کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ انسان مِّن بني آدم عَلَى مفصل. ہر انسان کو بنی آدم میں سے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو تین سو ساٹھ ہڈیوں پر یا تین سو ساٹھ جوڑوں پر اس کی تخلیق ہوئی ہے پورے جسم میں کتنی ہڈیاں یا جوڑ ہیں تین سو ساٹھ پمن کبر اللہ, وحمد اللہ, اللہ, وسبح اللہ, اللہ تو جو کوئی آدمی تقبیر کہے حمد کرے اللہ کی تحلیل لا الہ الا اللہ لہے تصبیح کرے سبحان اللہ اور استغفار کرے اللہ سے وہ تریک اناس اور راستے سے لوگوں کے پتھر ہٹا دے او شوکت او اغمن ترق یا پھر کوئی ہڈی یا کوئی کانٹا ہٹا دے لوگوں کے راستے سے او امر اب معروف یا کسی بھلائے کا حکم دے یا کسی برائی سے روکے کہتے ہیں فرماتے ہیں ان تین سو ساٹھ جوڑوں کے بقدر ان کی گنتی کے برابر جو آدمی یہ سارے اعمال کرتا ہے فَإِنَّهُ يَمْشِئَ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ <النَّار> تو وہ اس دن اس حال میں زمین پر چلتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کرا لیا آزاد کرا لیا نہیں تو نہیں یعنی تین سو ساٹھ صدقات ان اعمال کی صورت میں کرتا ہے چاہے وہ ذکر ہو چاہے وہ پھر دوسرے اعمال ہو مخلوق کے لیے ہو یا خالق کے لیے ہو اس کا رخ مخلوق کی طرف ہو یا پھر خالق کی طرف ہو جیسے ذکر ہے نماز ہے تلاوت جو بھی اعمال کرتا ہے یا اسی طرح سے لوگوں کے کام آتا ہے یہ تین سو ساٹھ نیکیاں جب آدمی کرتا ہے تب جا کر تین سو ساٹھ جوڑوں کے بدلے وہ سارے صدقات ادا کرتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو جہانم سے بچا لیا معلومہ کہ نہیں تو نہیں بچایا اس سے بھی اس کا وجوب معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر دن جہانم سے بچانا ضروری ہے ان صدقات کی صورت میں اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الزکا میں حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے حدیث میں کئی صورتیں آئی ہیں ایک ایک کر کے ہم اختصار سے دیکھتے ہیں یادی ربین الفنع صدقہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے عدل کے معنی ہوتے ہیں ہر ایک کو اس کا حق دینا ہر ایک کو اس کا حق دینا ہماری زبان میں اس کو انصاف بھی کہتے ہیں لیکن انصاف قدر الگ ہوتا ہے آدھا آدھا کے معنی میں بھی انصاف آتا ہے لیکن عدل جس کا جتنا حق ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جیسے عدل ہوگا اگر جائیداد میں تو بیٹے کے لیے دو حصے ہوں گے اور بیٹی کے لیے ایک تو یہ, یہ عدل ہے کہ جس کو جتنا دینا اتنا اور انصاف عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی اتنا اس کو بھی اتنا برابر برابر تو کبھی برابر برابر ہوتا ہے اور کبھی زیادہ کم بھی ہوتا ہے اس دونوں دون چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے تو جہاں انصاف ہے وہاں انصاف جہاں عدل ہے وہاں عدل اللہ تعالیٰ فرما، وَإذا تُم فَعْ بَيْنَ النَّاسِ أَن بِالْعَدْلِ سورة نمبر اٹھاون جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو یعنی حق دار کو اس کا جتنا حق ہے اتنا دو چاہے وہ قول کے اعتبار سے ہو عزت کے معاملے میں ہو مال کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو تم فیصلے کرو تو عدل کی بنیاد پر کرو یا فرمایا وحیدہ کل تم فائدلو وحدہ تم فائدلو ولوکھا قربہ جب تم بولو تو عدل کی بات کرو چاہے معاملہ تمہارے قریبی رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو سورت الانعام آیت نمبر ایک باون اس سے معلوم پڑا کہ جب ایک آدمی لوگوں کے درمیان بیٹھے تو اپنے پرائے کی تفریق نہ کرے یہ میرے لوگ ہیں ان کے ہی فیور میں بولنا پڑے گا میرا دوست ہے میرے گھر والا ہے میرا خاندان والا ہے ایسا نہیں بلکہ جب آدمی بولیں اپنے پرائے کی تفریق بھول کر حق باطل صحیح غلط کس کا کیا حق ہے صحیح کون غلط کون آدمی اس کے مطابق بات کرے لیکن عام طور سے آدمی ایسا کر پاتا ہے نہیں یہ بہت مشکل کام ہے تو ایک تو عدل ہے یہ بھی صدقہ ہے دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا عدل کی بنیاد پر خالی فیصلہ کرنا نہیں تو بھی صحیح تو بھی صحیح دونوں سے ہر دل عزیز آدمی ایسا آج بننے کی کوشش کرتا ہے اس سے ملتا ہے تمہاری بات بالکل صحیح ہے اس سے ملتا ہے تمہاری بات بالکل صحیح ہے کیوں اس لیے کہ میں تم کو بھی صحیح دکھنا چاہتا ہوں اور تم کو بھی صحیح دکھنا چاہتا ہوں میں غلط نہیں دکھنا چاہیے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ دو منہ کا آدمی ہے قیامت کے دن آخرت میں اس کی دو زبانیں ہوں گے آدمی وہ ہے جو ولاقافون اللہ مطالعہ ملامت کرنے والی کے معلامت سے ڈرے نہیں حق بات بولنے پر کسی سے ڈرے نہیں کیوں کیا سوچے گا برا مانے گا مجھ سے ناراض ہوگا ناراض ہوگا تو ناراض ہوگا وہ ناراض ہوئے اللہ ناراض ہو سوچیے اگر تو عدل کی بات نہیں کرے گا اللہ ناراض ہوگا اگر عدل کرے گا وہ ناراض ہوگا تو اللہ اس کو راضی کر سکتا ہے لیکن تو غلط کام کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے اس کو یاد رکھ وہ رجلا فیا کہ کسی آدمی کو سواری پر سوار ہونے میں مدد کرنا یا اس کی کوئی چیز ہے ٹوکری ہے گٹھری ہے یا باکس ہے اٹھا کے بائیک پہ گاڑی میں موٹر میں اس کے رکھنا یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے تو صاحب مال ہو یا مال ہو دونوں کو بھی اس کے اس کا اس کا تعاون کرنا یہ صدقہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یہاں یہ رکھا جائے کہ وہ تعاون جو ہے وہ خیر میں ہونا چاہیے مثلا اللہ نے کیا فرمایا و تا ون و و ولا تا ون الفلوان ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی کے کام میں آگے آئے گا نیکی کے کام میں اور تقوا کے کام میں خیر کے کرنے کے کاموں میں تعاون کرو یا شر سے بچنے کے کاموں میں تعاون کرو ولا تا ون الفلان افم اور ادوان میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو کہ خود کے خلاف وہ گناہ کر رہا ہے اس میں بھی مدد مت کرو دوسروں کے خلاف سرکشی کر رہا ہے اس میں بھی مدد مت کرو ایک آدمی کہ بھائی صاحب ذرائع ٹوکری اٹھا کے رکھنا اس میں شراب کی بوتلیں ہیں اور آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کا یہ بھی صدقہ ہے نہیں کر سکتے آپ شراب کا باکس اٹھا کے اس کو اس کی گاڑی پر آپ جو مدد کر رہے ہیں گاڑی میں رکھنے کے لیے نہیں کر سکتے آپ کیوں یہ حرام ہے کوئی آدمی کسی کو کڈنپ کر کے لے جا رہا ہے اور آپ بھی اس کی مدد کریں چلو ٹھیک آپ پاؤں باندھو میں ہاتھ باندھتا ہوں کسی کا حرام میں آدمی آپ سے کہتا ذرا شراب کی بوتل لا کے دے سکتے آپ میں بہت دنوں سے نہیں پیا اور چل نہیں سکتا آپ آئی جا اس کا دل رکھنے کے لیے سگریٹ بیڑی تمباکو اور شراب لا کے دے رہیں. نہیں کر سکتے آپ. وَلَا عَلَى صدقہ. اچھی بات صدقہ چاہے وہ اچھی بات عبادتی ہو یا دعوتی ہو یا سلوک والی ہو ایک آدمی اچھی بات کرتا ہے جیسے اللہ کا ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ یہ کلیم طیبہ ہے سب سے اعلیٰ کلمہ پاک اور عمدہ کلمہ سبحان اللہ الحمد جو بھی اچھے کلمات ہیں جو اللہ کی تحمید اور تصبیح اور اسی طرح سے اللہ کی تحلیل اور تکبیر والے کلمات ہیں تو یہ اچھے کلمات ہیں اسی طرح سے ایک آدمی لوگوں کو منا سن لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے یہ بھی اچھے اچھی بات ہے اسی طرح سے لوگ وقول اللہ سے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو جیسے کوئی آدمی کسی کا دل, کسی کی دلجوئی کی بات کرتا ہے کسی کے ساتھ ہمدردی کی بات کرتا ہے کسی سے اخلاق سے پیش آتا ہے کسی, کے, کسی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اسم کی حوصلہ افزائی کی حضرت خدیجہ ردی اللہ تعالیٰ نہانے جب آپ لوٹے اور پہلی وہی آپ پر آئے اقراب رب اللہ خراب کا اللہ تعالیٰ اللہ کے قسم آپ کو ضائع نہیں کرے گا رسوا نہیں کرے گا ہمدردی کے کلمات حوصلہ افزائی کے کلمات چھوٹے بڑے کسی کے بھی ساتھ ہو حتیٰ کہ غیر مسلم ہے اس کے گھر میں کسی کی موت ہو گئی آپ اس کے ساتھ ہمدردی کی بات کریں کوئی بات نہیں ہم لوگ ہیں آپ کے پڑوسی ہیں کبھی بھی ضرورت ہوئے ہم کو آواز دینا ہم آ جائیں گے اچھی بات کرنا کسی سے چاہے وہ اپنے کلمات کے اعتبار سے ہو موضوع کے اعتبار سے چاہے وہ اسلوب کے اعتبار سے ہو اچھے انداز میں بات کرنا اچھی بات ہے اس اچھے الفاظ میں بات کرنا اچھے عنوان پر بات کرنا کئی اعتبار سے کلیم طیبہ ہوتا ہے ول تو طیبہ تو صدقہ حتیٰ کہ کوئی آدمی آپ پہسان کریں آپ کہیں جزاکم اللہ خیرن یہ بھی کلیم طیبہ ہے اللہ جو بھی کلیمہ ہے دعا کلیمات کسی کے لیے یہ بھی کلیمہ اچھے اچھے کلیمات ہیں تو یہ بھی صدقہ ہوتا ہے یہ بھی صدقہ ہوتا ہے تو یہ یہ صدقہ ہے شیخ ابن سیمین رحم اللہ فرماتے ہیں کلیم طیبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کلیم کلیمت طیبہ کلیمتن طیبہ سوائن طیبہ فی حق اللہ کا تصبیح و تقبیر و تحلیل حق الناس کا حوصن الخلقی صدقہ کلیم طیبہ چاہے اللہ کے حق میں اچھے کلمات ہوں اللہ کی بڑائی کے اللہ کی حمد و شناخ کے یا مخلوق کی طرف اس کا رخ ہو مخلوق سے اچھی بات کرنا ہو یہ دونوں کلمہ طیبہ میں آتے ہیں پھر کہا وہ بالکل یہ خطوطین یمشیا علامتی صدقہ نماز کی طرف چلنے والا ہر قدم صدقہ ہے نماز کے لیے جانا صدقہ ہے ایک آدمی گھر سے مسجد جاتا ہے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے یا عیدین کی ادائیگی کے لیے یا نفل نماز کی ادائیگی کے لیے اگر مسجد جاتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماما راج الن یا ریحسین و جو بھی بندہ جو بھی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور ثم یعمدو الی مسجدین من ھذہ المساجد اور ان مساجد میں سے کسی بھی مسجد کی طرف جاتا ہے، کوئی خاص مسجد نہیں کسی بھی مسجد کی طرف چلتا ہے الا كتب الله له بكل خطوه بكل خطوه یخطوها حسنا ہر قدم جو اٹھاتا ہے مسجد کے طرف اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے و یرفعه بها اور اس کا ایک درجہ اونچا ہوتا ہے وہ یہ حکم تو ان با اور اس کے بدلے اس کے بدلے میں اس کا ایک گنا مٹا جاتا ہے ایک نیکی ملتی ہے ایک گنا مٹایا جاتا ہے اور ایک درجہ اونچا ہوتا ہے کب یہ بعد میں کی طرف چلتا ہے کوئی معمول عمل نہیں ابھی تو نماز پڑھا بھی نہیں اب تو بس پہنچ رہا ہے آپ سوچیں کہ جو سبب پر اتنا نظر ہے تو فی نفس ہی جس وجہ سے وہ سبب اختیار کیا گیا وہ کتنا عظیم ہوگا نماز کتنی عظیم ہوگی جس کی طرف جانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہر قدم پر ایک درجہ اونچا ہوتا ہے سوچنے کی چیز ہے تو یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے پھر فرمایا و تمی فریق صدقہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا صدقہ ہے اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو یہ مزاج مسلمان کا ہونا چاہیے وہ جس معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے میں وہ خود غرضی کے ساتھ نہ جیے بلکہ دوسروں کے بھی ور کو دور کرنے کی فکر اس میں ہو. اولا وہ دوسروں کو ضرر پہنچانے سے بچے گا ایک مسلمان دوسروں کو کیوں ور پہنچائے وہ تو دوسروں کی تکلیف خود ہٹانے کی فکر کرتا ہے ایسا مسلمان کو ہونا چاہیے جب کہ کوئی اس کی ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہے سی سی ٹی وی میں ایسا مسلمان کو ہونا چاہیے اس لیے آپ نے کیا فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو چاہے وہ ہڈی ہو کانٹا ہو پتھر ہو کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی اندھیرے میں ہٹا دیا اس نے. یہ بھی صدقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے میں ایک پیڑ تھا جس کی شاخ اس طرح سے راستے میں آتی تھی جس سے لوگوں کو نقصان کا ڈر تھا اور پریشانی لوگوں کو ہوتی تھی کہ کوئی بھائی اونٹ پہ چل کے آ رہا ہے تو اس کو جانا پڑے گا بیچ میں ہی آری شاہ اس کی. تو رکاوٹ نے ایک نیکی کے بدلے اس کو جنت میں ڈال دیا گیا پیڑ کاٹنے کی وجہ سے نہیں اس جذبے کی وجہ سے جو اس شاہ کے کاٹنے میں شامل تھا کیا اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو میں لوگوں کی تکلیف دور کرنا چاہتا ہوں یہ جذبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اس پر اس کی مغفرت ہوگی جنت میں چلا گیا ہو ایک شاہ کاٹ نے کیا بہت بڑا کام کیا ہمالیہ پہاڑ سر پہ اٹھا لیے نہیں آسان کام ہے بہت بڑا کام نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں لوگوں کی خیر کا جذبہ یہ بہت اونچی چیز ہے آج مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں رہتا ہو دوسروں کو تکلیف دینے کی بجائے دوسروں کی تکلیف ہٹانے کا مزاج ہو لوگ اس سے محبت کرنے والے بنیں گے برے تو برے ہیں دشمن دشمن رہیں گے آپ کتنے بھی اچھے بنو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ برے بن جائیں ایسے ہزاروں نہیں کروڑوں لاکھوں لوگ ہوں گے جو آپ کی نیکیوں کو دیکھ کے کہیں گے نہیں مسلمان برا نہیں ہوتا ہے کوئی برا ہوگا تو ہوگا لیکن سارے مسلمان برے نہیں ہوتے زیادہ تر اچھے ہوتے ہیں دیکھو ایسے مسلمان ایسا مسلمان کو بننا چاہیے تو جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور شیخ البانی نے صحیح جامع صحیح میں اس کو صحیح کہا ہے ابن عثیم رحم اللہ نے اس سے استدلال کرتے ہوئے استمباد کرتے ہوئے کہا کہتے ہیں اذا كان صدقہ کیا مسلمانوں کی سماج میں راستے سے حصی چیزوں کا ہٹا دینا تکلیف دینے والی یہ صدقہ ہے پتھر دکھائی دیتا ہے چھو سکتے ہیں آپ اس کو شاخ ہٹانا کانٹے اور اسی طرح سے دوسری چیزیں جو ضرر رسہ ہیں جسم کو حصی طور پر ہیں، فزیکل تو کہتے ہیں فیمل ادا لکھا بدائی وغیرہ کہتے ہیں کہ جب ظاہری چھوٹی موٹی چیزیں پتھر تر ہٹانا اس پر صدقہ ہے اس سے بڑھ کر معنوی برائیاں شرک بدات محرمات سماج میں غلط کام برائیاں ان کو سماج سے ہٹانا ڈرگ ایڈکشن اور وائلنس بے, ان غلط لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو سماج سے نکالنا یہ منباب اولا صدقہ ہوگا تو کہتے ہیں کہ اس کا لوگوں میں بیان کرنا بدعات کی برائی بیان کرنا ان کو مٹانے کی کوشش کرنا شرکیات کو مٹانے کی کوشش کرنا یہ بھی صدقے میں شمار ہوگا بلکہ ممباب اولا یہ شمار ہوگا کیونکہ اس کا نقصان دنیا کا ہے پتھروں کا لیکن شرک کا نقصان آخرت کا بھی ہے اور جہنم والا نقصان ہے تو یہ شیخ حسین نے کہا ہے بعض روایتوں میں ایک بات یہ, یہ ہوئی حدیث ہماری بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ مِن کوئی آدمی کہے کوئی کہ تین سو ساٹھ صدقے تو روزانہ کا ڈیلی کام مل گیا ہم کو اور صبح سے شام تک کتنا کرنا پڑے گا بہت کرنا پڑے گا یہ وہ ذکر تلاوت اور راستے سے پتھر ہٹاؤ اور یوں کرو ساری چیزیں ہیں تو گنتی کیسے پوری ہو جائے گی اور کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو سب کچھ نہیں کر پائے گا خاص کر کے لاک ڈاؤن میں جو بھی بعض علاقوں میں جو چل رہا ہے یا نہیں جا سکتا ہے کسی بھی طرح کی مشکلیں بستر پہ پڑا ہے تو آپ نے فرمایا ان سب کا بدل بن جاتی ہے وہ دو رکعتیں جو نماز وحا جس کو ہمارے یہاں پر چاست کی نماز کہتے ہیں جو سورج نکلنے کے بعد تھوڑی سی گرمی جب آ جائے ماحول میں تو اس وقت میں پڑی جاتی ہے یہ مان لیجئے اگر یعنی چھ بجے سورج نکل رہا ہے چھ, چھ کے آس پاس ساڑھے بجے تو اس کے یعنی نو دس کے آس پاس یہ وقت ہو جاتا ہے جب تھوڑی ریت گرم ہونے لگتی ہے سلات الدہ تو جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جو ہے ان میں حرارت محسوس ہونے لگے ریت گرم ہونے لگے اس وقت میں سلاد الحا ہوتی ہے نو دس بجے کے آس پاس آپ کہہ سکتے کوئی خاص وقت اس کا بتا نہیں سکتا ہے تو یہ جو وقت ہے اس وقت میں دو رکعتیں پڑھنا ان سارے صدقات کا بدل بن جاتا ہے کوئی آدمی کہ اتنی شعری نہیں کیوں کا ایک ہی نماز میں کیسے ایلن فرماتے دیکھو سر سے لے کے پاؤں تک سارے اعضا اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں اس میں اس میں, اس میں قیام ہے رکو ہے سجود ہیں سارے اعضا تلاوت ہے اس میں خوشو ہے قلب قول اور عمل بدن زبان سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے اللہ نے ایک آسانی رکھی کہ جو یہ نہ کر سکے یا جس کے لیے دشوار ہو یا جس کو وہ سارا پانا ہو وہ دو رکعت نماز پڑھ دے سب کچھ اس کو مل جائے گا یہ عظمت ہے سلاۃ الحا کی دو رکتوں کی تین سو ساٹھ صدقوں کا بدل بن جاتی ہے یہ بدل بن جاتی ہے امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جو یہ بھی نہیں کر سکے صدقہ جو آدمی یعنی یہ بھی صدقہ ہے آدمی کے لیے آدمی کیا کریں اگر بھلائی نہیں پہنچا سکتا ہے تو برائی بھی نہ پہنچائے یہ بھی اس کے لیے صدقہ بن جائے گا بھائی میں باہر نہیں جا سکتا اس کو نہیں فائدہ پہنچا سکتا ٹوکری اٹھا کے دے نہیں سکتا تو کیا کروں میں اپنی مصیبت سے دوسروں کو محفوظ رکھ سانپ کی جیسی زبان اس سے ڈس مت لوگوں کو تیر جیسے الفاظ لوگوں کے سینوں میں گھون پتخن کی طرح اپنی تکلیف سے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اپنے حرکتوں سے لوگوں کو ایزا مت پہنچا یہ بھی صدقہ ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو فرق اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ اپنا شر دوسروں سے رو کے رکھ اپنے آپ کو لگام میں رکھ اپنے شر کو لگام میں رکھ اس لیے کہ یہ تیری طرف سے تیرے اوپر صدقہ ہے اس کو ابن اب دنیا نے کتاب السمت میں ذکر کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو یہ حدیث ہوئی جس میں یہ ساری نیکیوں کی اور صدقات کی صورتیں بیان ہوئی ہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر دن کسرت سے نیکیوں کا اہتمام کرے خیر پہنچائے اور اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے اور اس سے معلوم ہے کہ اسلامی صدقے کا تصور بہت وسیع ہے اور ایک آدمی اس راستے سے جنت میں نہیں جا سکتا تو اس راستے سے جا سکتا ہے یعنی ایک آدمی کے لیے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے کئی نیکیوں کی صورتیں ہیں یہ نہیں کہ جیسے صوفی کہتے ہیں کئی راستے ہیں نہیں وہ مراد نہیں یہاں پر نیکی کے راستے ہاں نبی کا راستہ ایک ہی ہے لیکن نیکی کے راستے سُبُلَنَا <تصفيق> <لَنَا> یا تعدد کے طور پر نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیق اس کو دے گا خیر کی توفیق دے گا اس کے مجاہدے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی دے گا خیر کے راستوں کی تو یہ حدیث ہم نے دیکھی جو حدیث نمبر چھبیس ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر ستائیس ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہم کو کتاب مکمل بھی کرنا ہے بہت زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے حدیث نمبر ستائیس کا عنوان ہے انسان کے دل پر نیکی اور گناہ کے اثرات اور فی نفس ہی نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے آئیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس باب میں دو حدیثیں امام عنوی نے ذکر کی ہیں ایک مسلم کی ہے اور دوسری امام احمد اور دارمی نے اس کو روایت کیا ہے گویا کہ دوسری حدیث پہلی حدیث کی تائید کرتی ہے اور مزید توضیح کرتی ہے اور پہلی حدیث اصل ہے باب میں دوسری اس کی تائید کے طور پر ہے جو انہوں نے ذکر کی شاہد کے طور پر ہے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ عن النواس ابن سمعان الانصاری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والعثم فقال البر حسن الخلق والعثم ما حاک فی صدرک وکرحت ان يطلع عليه الناس رواہ مسلم نواس ابن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایاتیں فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نیکی اور گناہ کے بارے میں بر اور افم کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکتا رہے اور تجھے بات سخت ناپسند ہو کہ لوگوں کو تیرے عمل کی خبر ہو جائے اس چیز کی خبر ہو اس کے خیال ہی سے تجھ کو تقلیف ہو یہ کیا ہیں گناہ ہیں تیرے جی میں کھٹ کے اور لوگوں کو معلوم ہونے کا تجھے ڈر ہو یہ گناہ ہیں اور دوسری حدیث وَعَنْوَابِ سَطَى ابن معبد قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال جئتا تسأل عن البر والعثم قلت نعم قال استفت قلبك البر ینی احمدن حمبل و حديث حسن في واب ابن معبد الجحانی ربی اللہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے پاس آیا آپ نے کہا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو یہاں پر جیتا نہیں ہے لیکن اس طرح سے بھی جملہ خبر یا جو ہے سوال کے طور پر بھی ہوتا ہے کل نعم میں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول میں اسی لیے آیا ہوں کالا استفت قلبک آپ نے کہا اپنے دل سے فتوا لو اپنے دل سے پوچھو اپنے دل سے معلوم کرو البرفسم انہی وہ ہے جس پر تیرا جی مطمئن ہو تیرے دل کو شرح صدر نصیب ہو وف مماحف نفس لیکن گنا وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکتا رہے کچوکے لگاتا رہے اطمینان نصیب نہ ہو تجھ کو اس کے اچھا ہونے پر وہ ترد دف صدر اور تیرے جی میں وہ چیز کھٹکتی رہے تردد تجھے ہوتا رہے اطمینان یقین اور بالکل اس پر ٹھوس اس کو نہ مان سکے تو وہ ان افتاح کا ناس و چاہیں لوگ تجھے فتو دیں فتوے دیں فتوے دیں فتوے دیتے رہے لیکن تجھے اطمینان ہی نہ ہو ایسی چیز کیا ہے ایسی چیز گنا ہے اسے امام احمد اور امام عدار نے حسن صنعت کے ساتھ روایت کیا ہے یہ دو حدیثیں ہیں جن میں قدر موضوع مشترک بھی ہے اور کچھ زیادتی دوسری حدیث میں بھی ہم کو ملتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس باب میں کیا ہے یہ حدیث با... تھوڑا سمجھنے میں بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے اور یہ انسان کے لیے مصیبت کا دروازہ کھل سکتا ہے اگر اس کا غلط فہم اس کے پاس ہو تو یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بر کیا ہے یہاں کہا گیا البر حسن الخلق نیکی کا خلاصہ کیا ہے اچھا اخلاق اچھا اخلاق نیکی ہے چاہے وہ اخلاق اللہ کے ساتھ ہو یا بندو کے ساتھ ایک انسان کا اخلاق اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے بندو کے ساتھ بھی ہے عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں ای حسن القلقیم اللہ و حسن الخل قیمہ اللہ اچھا اخلاق نیکی کی ہے اللہ کے ساتھ بھی بندو کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ اللہ کی بات پر یقین اللہ سے حسن زن اللہ کی حمد و ثنا اللہ کا شکر اللہ کا خوف اللہ کی توحید کا اہتمام و التظام اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر رضا یہ سارا معاملہ اللہ کا ادب اللہ کی بات کا ادب اللہ کی شریعت کا ادب اس کا پاس لحاظ اس کی پیروی اس کا اہتمام اس کی رضا کی طلب میں عمل اخلاص یہ سارا کیا ہے اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ ہے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ بندوں کے ساتھ حسن زن ان کے ساتھ حسنِ سلوک نرم بات ان کا تعاون ان کو معاف کرنا غلطی پر معافی مانگ لینا حقوق میں ان کے حقوق ادا کرنا اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ان کے منازل کا ان کے مقام کا احتمام کرنا لحاظ کرنا بڑے چھوٹے بڑوں کا احترام چھوٹوں سے شفقت کا سلوک علماء کا لحاظ اور ان کی قدر اور ان کا احترام اور ان کے حق کی رعایت یہ ساری چیزیں آتی ہے حاکم سے لے کے عوام تک رعایت تک علماء سے لے کے حکام تک سارے لوگوں کی رعایت کرنا ان کے مراتب کو سمجھنا ہے ان کے مراتب کا لحاظ کرتے ان کے ساتھ شروع کرنا. یہ سارا معاملہ جو ہے پورا خلاصہ دین کا ہے اچھا اخلاق ہونا چاہیے بعض اوقات اخلاق سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھار صبر کر لیتا ہے تو کیا صابر ہے وہ کبھی کبھار بہت دھیان سے نماز پڑھ لیتا ہے کیا وہ خاشے ہیں کبھی کبھار ڈر جاتا ہے کچھ زلزلہ آ گیا طوفان آ گیا کورونا آ گیا تو ڈرتا اللہ سے عام دنوں میں نہیں کیا آپ اس کو کہیں گے وہ خاشیں ہیں اللہ سے ڈرنے والا متقی پرہزگار کبھی تو بچ جاتا حرام سے تو کیا وہ متقی نہیں اعمال کی تکرار سے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اخلاق کا بن جانا انسان کا یہ دوام کے نتیجے میں ہوتا ہے نیکیاں کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو ان نیکیوں سے جڑی ہوتی ہیں کبھی کبھار صبر کرنے والے کو صابر آپ نہیں کہیں گے تو اچھا اخلاق بن جانا اعمال کے دوام کا نتیجہ ہوتا ہے و اوساف انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں جو اعلیٰ اوساف ہیں تو کہا کہ نیکی یہ ہے کہ انسان جما رہے نیکی پر کہ اس کے اخلاق درست ہو جائے وہ ان صفات کا حامل ہو جائے جو ان نیک اعمال کا نتیجہ ہے سمرا ہے جیسے آپ دیکھیے قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے تقوا ہے وہ اوساف انسان میں اعمال کے ذریعے سے پیدا ہو جو اللہ چاہتا ہے تو اچھا اخلاق انسان کا بن جائے یہ نیکی کی ہے پھر کہا ولف مماحق لیکن گناہ کیا ہے جو تیرے جی میں کھٹکتی رہے تیرے سینے میں کھٹک پیدا ہوتی رہے اور لوگوں سے تجھے ڈر لگے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے میرا راز کھل نہ جائے یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ ڈر اس بات کی علامت ہے کہ بہت ممکن ہے وہ کام غلط ہوگا لیکن یہ شریع اعتبار سے ہے نہ کہ طبعی اعتبار سے اس لیے کہ صالحین اپنی نیکیوں کے بارے میں بھی ایسا ڈرتے ہیں جیسے لوگ گناہوں کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں سلف سے آپ کو ملے گا کہ وہ تلاوت کرتے تھے کوئی آ جاتا تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے چھپاتے تھے پسند نہیں تھا کہ ہماری نیکی لوگوں کے سامنے آئے یہ طبعی کراہت ہے شرعی کراہت نہیں کراہت کیا ہے کہ گنا گنا ہے اس سے آدمی کو برا لگے لیکن بعض اوقات عادت بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان کی نیکی لوگوں کے سامنے پسند نہیں ہوتا اس کو تعریف کی جائے پسند نہیں ہوتا اس کو تو بعض نیک لوگوں کو آتی چیزوں پہ بھی کرا تو یہاں وہ مطلوب نہیں ہے یا وہ مراد نہیں ہے تو یہاں پر کہا گیا کہ تیرے جی میں کھٹک ہو اور لوگوں کے سامنے بات آنا تجھے برا لگے لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی چیز کے بارے میں کھٹک نہ ہو تو کیا گنا نہیں آدمی کہے مجھ کو تو کوئی کھٹک نہیں ہو اس کا مطلب یہ اچھا بعض اوقات دل اتنا سخت ہو جاتا ہے دل میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک آدمی گنا پر گنا کرتا کہتا مجھ کو کچھ بھی نہیں لگتا مجھ کو احساس نہیں گنا ہوگا لالک تمہارے دلوں میں سختی آ گئی بعض اوقات دل سخت ہو جاتا ہے اور اس سختی کے نتیجے میں احساس مر جاتا ہے تو کیا وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو کھٹک نہیں رہی اس لیے جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے وہ نیکی ہے نہیں اس لیے شیخ ابن رحم اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ فاسقین کے لیے نہیں یہ نواز سبن یا واب صاحب جیسے صحابہ ہیں جو نیک دل لوگ تھے ایک آدمی جس کا دل اپنی فطرت سے منحرف نہیں ہے وہ ترچھا برتن نہیں ہے وہ بگڑا ہوا دل نہیں ہے بلکہ اچھا دل ہے جس کی جس کے اندر شعور زندہ ہے جسے اللہ کو یاد رکھنے والا دل زندہ ہوتا ہے اور جو دل آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو یہاں ایسا دل مراد ہے جس میں شریعت کا لحاظ اور وہ حساس ہو وہ دل مراد نہیں جو مر چکا ہو اور اس سے نیکی کا بھی احساس نہیں ہوتا اور گناہ کا بھی احساس نہیں ہوتا تو کوئی آدمی اس کو دلیل نہ بنائے مجھے تو کچھ بھی نہیں لگتا اس لیے وہ غلط نہیں ہے بلکہ اس میں شریعت کا لحاظ ضروری ہے مزید آگے بڑھتے ہیں یہاں کہا گیا کہ بر البر حسن الخلق بر کے کیا معنی ہے بر قرآن و سنت میں دو اعتبار سے آتا ہے ایک نیکی جو تمام احکام کو شامل ہے چاہے وہ فرض ہو واجب ہوں یا مستحبات ہوں جتنے بھی اعمال ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے چاہے وہ دل کی سطح پر ہو زبان کی سطح پر ہو یا عمل کے جسم کی سطح پر ہوں وہ سارے آمال بھر میں آتے ہیں ایمان یا دعوت یا ذکر یا قلاوت یا اسی طرح سے لوگوں کے کاما نہ رکو سجدہ سے کے سارے آمال اللہ کے دین کے لئے دور دھوپ کرنا سب بھر میں آتا ہے ظاہراً وباطناً جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لئیس البرہ ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البرہ من آمن باللہ والیوم الآخری او الى آخری ہے کئی نیکی اللہ تعالیٰ نے شمار کی آپ تفصیل دیکھنا چاہیں یہ نہیں کہ تم صرف اپنا چہرہ مشرق کے مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی یہ کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر آخرت کے دن پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر اور اپنا مال دے وہی دبل قربا اپنا مال فلاں فلاں فلاں کو تقسیم کرے اور نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے وعدہ پورا کرے جب عہد کرے تو اس کو نبھائے اور اللہ کے دین کے لیے میدان جنگ میں جمے رہنے والے اور مصیبتوں میں جمے رہنے والی سارے کے سارے سچے لوگ ہیں اور یہی متقین ہیں یہ سارے لوگوں کو اللہ نے کیا فرمایا یہ بر ہے اس میں اقوال بھی ہیں ایمان بھی ہے اوساف بھی ہیں اور اس میں افعال بھی ہے سب کچھ آتا ہے اس میں تو نیکی کا ایک بڑا تصور اسلام میں ہے جسے اللہ نے فرمایا و تا ون البر و تقوا ولا ون الف ودوان نیکی بر اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو یہاں پر جو بر ہے سارے نیک اعمال کو شامل ہے تقوا ان تمام اعمال کو شامل جس میں برائی سے بچنے کا پہلو ہوتا ہے جیسے عفت کے لیے نکاح کرنا یا اسی طرح سے حرام چھوڑ کے حلال کی طرف آنا یہ ساری چیزیں جو ہے تقوا کے کام جیسے سوم میں کسی کی مدد کرے نماز میں کسی کی مدد کرے بر میں کسی کی مدد کرے جتنے بھی اعمال ہیں بر اور تقوا یہ دو پہلو ہیں اعمال کے تو یہاں پر بر جو ہے وہ سارے عوامر اللہ کی طرف سے جو بھی ہیں چاہے وہ امر وجوب کے لیے ہو یا استحباب کے لیے ہو وہ سب کچھ اس میں آتا ہے لیکن کبھی دوسرے اعتبار سے بھی آتا ہے بندوں کے ساتھ حسن سلوک ایک تو ساری نیکیوں کے لیے آتا ہے ایک بندوں کے ساتھ سلوک کے لیے بھی آتا ہے جیسے بحض ابن حکیم کہتے ہیں حد تنی ابھی انجدی میرے والد صاحب نے میرے دادا سے روایت کی ہے کہتے ہیں کل تو یا رسول اللہ من ابر اللہ کے رسول میں کس سے نیکی کا سلوک کروں من ابر میری نیکی کے احسان کے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے قال امک کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں کا والدہ کے ساتھ اماں کے ساتھ کل تو من کا ماں کے بعد کون قال امک ماں قال قلت ثم من اس کے بعد کون ماں کے بعد کون قال امك کا پھر ماں تین مرتبہ اپ نے والدہ کا ذکر کیا قال قلت ثم من کا اس کے بعد کون کسی کا نام آئے گا بھی کہ نہیں اس کے بعد کون کس سے سلوک کروں قال ثم اباك کا پھر باپ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں پھر کہا ثم الاقرب فالاقرب پھر وہ جو قریب تر ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا اور قریب پھر اس کے بعد تھوڑا اور دور دور دور اس طرح سے اقرب اقرب اس سے پھر تھوڑا دور والے اس طرح سے ہوتے چلے جائیں تو جتنا قریب ہے اس کا نمبر پہلے جتنا دور ہے اس کا نمبر اتنا بعد میں تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے من ابر سے مراد کیا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو قرآن سنت میں بر کا لفظ دونوں اعتبار سے آتا ہے ایک اس اعتبار سے کہ اس میں ساری نیکیا مراد ہوتی ہے نماز سے لے کر لوگوں سے سلوک تک سب دین کی دعوت سے لے کے حج سے لے کے دین کے لیے جہاد اور جنگ تک سب کچھ اس میں آتا ہے اور کبھی یہ خاص ہوتا ہے اپنے پس منظر کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ البر و لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کرنا اور ان سے رشتے ناتے جوڑنا اس کے لیے بھی آتا ہے جیسا کہ عام کتب حدیث میں آپ کو دیکھنے ملے گا تو اس اعتبار سے بھی بر آتا ہے امام احمد ابودعود ترمیدی اور حاکی بن سریبایت کو ذکر کیا اور ابن ماجہ نے بھی اور سیل جام السغیر میں اس حدیث کو شیخ الالبانی نے حسن کہا ہے حدیث نمبر ایک ہے۔ تو یہ دو معنی بر کے ہم نے دیکھے کہ کبھی یہ معنی ہوتا ہے کبھی عام ہوتا ہے کبھی خاص ہوتا ہے یہاں پر حدیث میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ تردد کے کتنے احوال ہیں اب سوال یہاں سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے فرما گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکے اور جیسے کہ چاہے فتوا دینے والے تجھے فتوا دے دیں چاہے فتوا دینے والے تجھے فتوا دے دیں تب اس سے کیا مراد ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ورنہ گڑبڑ ہوگی تین باتیں اس بارے میں یاد رکھنی چاہیے اس کو یاد رکھیں یہ کن احوال کے اور ان کی کیا قاعدے ہیں بہت زیادہ تفصیل میں گئے بغیر تین حالتیں ہم دیکھیں گے نمبر ایک اگر شرعی دلیل آ جائیں تو اب ترد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے جہالت کے ساتھ تردد کی کوئی قیمت نہیں جب دلیل سامنے موجود ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات سامنے آتی ہے پھر بھی دل میں کھٹکتا ہے ایسی مضموم ہے چیز ہے。قرآن و سنت کے سامنے آنے کے بعد کھٹک نہیں ہونا چاہیے نہیں میرا دل نہیں مانتا معلوم نہیں ٹھیک نہیں لگ رہا مجھ کو ٹھیک کیوں نہیں لگ رہا تجھ کو جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمانے صحیح ہے تو کھٹک جو ہے دل میں کراہت کسی چیز کے لیے ہونا یا دل کا اس کو نہیں اپنانا دل کا مطمئن نہ ہونا یہ الٹا انسان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے اگر قرآن و سنت کی دلیل اس کے سامنے ہو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فلا ثم فلاح و ربکا موجہ و تسلیمہ سورہ انسا پینسٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو اپنے آپسی اختلافات میں فیصل اور حکم اور جج نہ بنائیں سم ملا جدوفی انفسین ہارا مما قدیت پھر دوسرے مرحلے میں دوسری چیز یہ کہ آپ جو بھی فیصلہ دے دیں ان کا حال یہ ہونا چاہیے کہ اپنے جی میں اس کے مقابلے میں کوئی کھٹک نہ پائیں حرج نہ پائیں تنگی نہ پائیں مخالفت نہ پائیں سم ملا یدوفی انفسین ہارا جما قدیت تسلیمہ اور پورا پورا اس کو تسلیم کر لے یہاں بتایا کہ یہ ایمان کے خلاف ہے کہ نبی کے فیصلے کے بعد بھی دل میں کھٹک ہو نبی کے فیصلے کے بعد بھی دل میں اطمینان نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد بھی دل میں حرج ہو اگر ایسا ہے تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اسے ہے حدیث تو ہے لیکن دل نہیں مانتا آپ کے دل کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد آپ کے دل کو چاہیے کہ اس کو تسلیم کرے حدیث آپ کے دل کی محتاج نہیں ہے آپ کے اقرار کی محتاج نہیں ہے جسے بادلوں کی عقل نہیں مانتی دل نہیں مانتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرا دل نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول صلی سمے سب بولے ہوں گے آپ کا دل نہیں کہتا آپ کے کان سن رہے ہیں کہ آپ بولے اللہ کے رسول صلی میں حدیث آ رہی ہے راوی بیان کر رہا ہے آپ کے دل کو ماننا چاہیے جو آپ کے کانوں سے آواز آ ہے آپ کے کانوں میں جو آواز پہنچ رہی ہے اس کو ماننا پڑے گا بعض اوقات یہ جو حرج ہوتا ہے وہ سب صحیح ہے دوسرا نکاح اسلام میں ہے لیکن دل نہیں مانتا وہ سب صحیح ہے جائیداد میں ایسا ہے لیکن دل نہیں مانتا وہ سب صحیح ہے کہ داڑھی رکھنا چاہیے لیکن دل تھوڑا مطمئن نہیں ہوتا کہ واجب ہے بعض لوگوں کو دل مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ سفر میں کیسے جو ہے یعنی روزہ چھوڑ سکتے ہیں سہولت والے سفر میں آدمی کہتا ہے سفر میں کوئی مشقت نہیں ایک دم فلائٹ میں جا رہا ہے اے سی ہے اور ہر قسم کی راحت ہے کوئی رکاوٹ نہیں اور بس یہاں سے بیٹھا اور وہاں اترا ختم سفر ہے ایک گھنٹے کا دو گھنٹے کی فلائٹ ہے تو ایسی سفر میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں عالم سے پوچھا عالم کہتا ہاں چھوڑ سکتے ہیں سفر سفر ہے اس زمانے کا سفر ریگستان میں ہوتا تھا اس زمانے کا سفر ایسا تھا ہاں لیکن سفر سفر ہے اللہ نے کوئی قید مشقت کی لگائی نہیں دل تھوڑا مطمئن نہیں ہوتا کہ ایسے سفر میں کیسا چھوڑے روزہ نہ چھوڑے تیری مرضی لیکن تو سب پہ لازم کر سکتا روزے کو نہیں نہیں ایسے سفر میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں صرف تکلیف والے سفر میں چھوڑنا چاہیے کیونکہ دل نہیں مانتا ہمارا ایسے آسان سفر میں کیسے چھوڑے تیرا دل کوئی چیز نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ کھٹک اگر دلیل کے مقابلے میں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو پہلی صورت یہ ہے مثال کے طور پر جابر ردی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں خراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ, تا عام الفتح رمضان فتح مکہ کی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف ہوئے رمضان کے مہینے میں فصام حتا بلغ قراء فصام الناس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ قرآ الغمیم کے مقام تک پہنچے تو لوگوں نے روزہ رکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں کو روزے سے بہت تکلیف ہو رہی ہے تھی اور مسلم کے الفاظ ہیں وَإِنَّمَا يَنظُرُونَ فِي مَا فَعَلْتِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ تھے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے یعنی آپ کا عمل کیا ہے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے ہیں فَدَعَ بِقَدْحٍ مِنَ الْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا اور سب کے سامنے آپ نے پانی پیا جب کہ آپ روزہ تھے تو آپ نے سفر میں اپنا روزہ توڑ دیا کب توڑا اثر کے بعد اثر کے بعد توڑ دیا آپ نے روزہ لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تھے اور آپ سب کے سامنے پانی پی رہے ہیں. بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اتباع میں آپ کے عمل کو اسوا بناتے ہوئے اپنا روزہ توڑ دیا ہمارے نبی نے توڑ تو ہم بھی توڑیں گے لیکن بعض نے پھر بھی روزہ باقی رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ ابھی بھی بعض لوگ روزے ہی سے ہیں توڑنے کو تیار نہیں تو آپ نے فرمایا اولا اکل آپ نے کہا یہ, یہ نا فرمان ہے آپ نے کیا فرمایا یہ نافرمان ہے یعنی میں نے روزہ رکھا تھا اور جب میں نے توڑا تو فیل میں بھی ان کو اقتداء اور اتباع کرنی چاہیے تھی اور ترک میں بھی کہ اس وقت کا تقاضا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ توڑا دوسروں کی وجہ سے تو تم اب کنفیوژن پیدا مت کرو نبی صلی اللہ علیہ کی اتباع کرتے ہوئے تم بھی اپنا روزہ توڑ دیتے لیکن جب میرے عمل کے بعد بھی تم نے اس کو اپنایا جو دوسرا عمل تھا تو کہا یہ نافرمان تو معلوم ہے کہ نبی اب کسی کو کیسا توڑنا ہے روزہ بعض لوگ ہوتے ہیں مر جاؤں گا لیکن روزہ نہیں توڑوں گا ارے اللہ کے بندے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تیرا تجھ کو ابھی دوا دینے کی ضرورت ہے وہ منہ بند کر رہا ہے لوگ پکڑ کے ڈاکٹر منہ کھول رہا ہے یہ کیا ہے بولے روزہ میرا رمضان ہے میں نے زندگی میں کبھی روزہ چھوڑا نہیں ہاں لیکن اس وقت تجھ کو دوا کھانے کی ضرورت ہے تو اب نہیں توڑ رہا ہے غلط ہے جاہل ہے اس کو دوا کھانی چاہیے کیونکہ ہلاکت سے اللہ نے فرمایا والا تلکو بھی اے دی کو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو میرا دل مطمئن نہیں ہے ارے عالم سے ہم نے پوچھے کون سا عالم ہوگا جو روزہ توڑنے بولتا ہے یہ مفتی صاحب ہے تو بعض اوقات جو ہلا ہوتے ہیں جو شریعت کے معاملے میں اس طرح سے ضد کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو قرآن و سنت کی دلیل کے مقابلے میں آپ کے دل میں تنگی حرج کھٹک کی کوئی قیمت نہیں ہے تو یہ بات پہلے یاد رکھیں کہ یہ وہ سچویشن کے لیے نہیں ہے کہ دلیل ہو پھر بھی دل میں کٹک ہو رہی ہے جیسے بہت سارے منکرین حدیث کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن اس دلیل پہ دل مطمئن نہیں ہوتا اس وجہ سے حدیث کا کیا کر دیتے ہیں یا تو اس کا انکار کر دیتے ہیں یا پھر اس کی تعویل کرتے ہیں یا تو باپ یا بیٹا باپ کیا ہے انکار بیٹا کیا ہے اس کا تعویل یا تو سرے سے انکار کر دیں گے کیونکہ تعویل بھی فرا ہے تعطیل کی ہے انکار کی صورت ہوتی ہے تعویل کرنا مطلب ہی بدل دیا اس کا کچھ تو یہ مسلم کی روایت ہے جو میں نے ذکر کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ناراض ہوئے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے آپ کے عمل کے آ جانے کے بعد بھی روزے کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا تو یہ ایک صورت ہے جس میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی جہل کو دلیل نہ بنائے علم کی بنیاد پر عمل کرے دلیل آنے کے بعد اس کی کوئی آ, حیثیت نہیں ہوتی ایک اور مثال دیکھ لیجئے ان رضی اللہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ کو دیکھا ایک شخص کو جو اپنی قربانی کا جو جانور یا حدی کا جو جانور ہے حج کے لیے سفر میں جا رہے ہیں تو بدنہ جو ہے اس کو ہانک کے لے جا رہا ہے نس کے الفاظ ہیں وہ قدم اور وہ آدمی پیدل تھا اور اونٹنی لے جا رہا ہے اور وہ ہدی کی اوٹنی ہے حج کے لیے قربانی کی اوٹنی ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی ایک دم پریشان حال ہے چلنے کی وجہ سے تھکا ہارا نڈال ہو گیا ایک دم چلنے کی اس میں شکت نہیں ہے لیکن پھر بھی جا رہا اس کو ہاتھ کے فقابا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوٹنی پر سوار ہو جاؤ اس آدمی نے کیا کہا انہا بدن انہا بدنا کہا کہ اللہ کے رسول یہ حدی کا جانور ہے قربانی کے لیے لے جا رہا ہوں حج کے لیے تو یہ حدی کا جانور ہے کالا ارکا آپ نے پھر کہا سوار ہو جاؤ اس کے اوپر یعنی چل نہیں سکتے تم سوار ہو جاؤ اس کے اوپر پھر اس آدمی نے کہا اے انہا بدنا کالا کے رسول یہ بدنا ہے کالا ار کب برا ہو تیرا سوار ہو جا یعنی آپ صلی اللہ وسلم بول رہے ہیں سوار ہو جا لیکن میں متقی پرہیزگار ہوں یہ بدنا آپ زیادہ جانتے کہ میں زیادہ جانتا ہوں سوچنے کی چیز یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احترام نہیں ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ بدنا اور حدی کیا ہوتا ہے جب آپ بول رہے ہیں وہ صاحب کیا کر رہے ہیں لوگ سیدھے سادے بھی دیہاتی لوگ بھی تھے اس زمانے میں تو آپ نے ایک بار کہا دوسری بار کہا وہ آپ کو پتا نہیں بدنا ہے <laughs> یہ بدنا ہے آپ کو بتا رہے ہیں صاحب لیکن آپ نے آخری مرتبہ غصے میں کیا کہا تیرا برا ہوا ہی لگ تو سوان ہو جا اس کے اوپر تو یعنی اس کی گنجائش ہے لیکن وہ کیا سمجھ رہے ہیں گنجائش نہیں ہے تو بعض اوقات حرج اس طرح کا ہوتا ہے جو دریل کے مقابلے میں ہوتا ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اسی لیے اپ نے اخری مرتبہ میں کیا فرمایا وایلک براو انہیں ڈانٹا وایلک جو ہے بددوا نہیں ہے یہ ڈانٹنے کا انداز ہے جو عربوں میں چلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کہتے تھے تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کتاب الحج اور کتاب الادب میں یہ روایت موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اس طرح سے پہلی چیز یہ ہے کہ کھٹک دلیل کے مقابلے میں نہیں ساتھ ستھری دلیل آ پھر کھٹک کی کوئی قیمت نہیں دوسری حالت کھٹک کی کب ہے جب دو مشتہدین کے درمیان اختلاف ہو کوئی واضح دلیل اس باب میں نہیں ہے مسئلہ اجتہادی ہے اور ایک عالم سے پوچھا مشتحد سے بڑا عالم ہے وہ ایک فتویٰ دیا دوسرے سے پوچھا اس نے دوسرا فتوا دیا اب مسئلہ کنفیوژن کا اس کا ہوگا ان کی مانے کہ ان کی مانے تو ایسی صورت میں آدمی کیا کرے اللہ تعالی فرماتا ہے فیت طبی احسن اے نبی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے وہ بندے جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اللہ ددین استم القاؤ فیت طبن احسنا ہو اور اس بات میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں اس کی بہت ساری تفصیل ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا علماء نے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں کہ یہاں پر فی الدین احسنا ہو کے مانا کیا ہے لیکن ایک معنی جو امام مالک رحمت اللہ نے اختیار کیے ہیں جس کو ابن عبد البر نے بھی ذکر کیا ہے جامع بیان العلم میں تو اس میں کہتے ہیں یعنی کہا کہ فیت طبیون احسنا اولا اکیم اللہ و اولا اکا اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو خوشخبری سنائیے جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور بہترین کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی عقل والے ہیں تو عقلمند آدمی اور ہدایت یافتہ آدمی دیکھیے علم اور ہدایت دونوں جمع ہونا تفقو اور کردار تقوی دونوں کا جمع ہونا بہت بڑی چیز ہے تو یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہ گہری سمجھ والے لوگ ہیں کون وہ لوگ جو بات کو نمبر ایک دھیان سے سنتے ہیں اس لیے کہ اجتماع اگر ٹھیک سے نہیں سنا سنا کچھ سمجھا کچھ بتایا کچھ یہ مصیبت پیدا ہوتی ہے ہم سنے اپنے کانوں سے عالم صاحب ایسا بول رہے تھے لیکن بعض اوقات بات وہ نہیں ہوتی ہے اس کے سننے میں خلل ہوتا ہے یہ آدھا موبائل چیک کر رہا تھا اور آدھا سن رہا تھا واٹسپ بھی چیک کر رہا تھا اور عالم کی بات بھی سن رہا یس تمعون القعل دھیان سے بات کو سنتے ہیں اس سے فدیلت معلوم ہوتی ہے ان لوگوں کی جو علما کے کلام کو دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں کیونکہ عقلمندی کا تقاضا ہے کہ دھیان سے سنیں دینی دروس میں آدمی کو دھیان سے دین کی بات سننا چاہیے اہل علم کی بات کو سننا چاہیے پھر فیط طبیون احسنا اس کے بہترین کی پیروی کرتے ہیں یعنی اگر ذہن میں کچھ غلط معنی آ رہے ہیں تو اس کی نئی صحیح معنی کی پیروی کرتے ہیں Yeah. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عالم کی بات بھی سامنے آئی اس عالم کی بات بھی سامنے آئی ان دو میں سے بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں جو دلیل سے اقرب ہو زیادہ قوی ہو امام مالک کیا کہتے ہیں کہ یہ باتیں سنتے ہیں فتوا دینے والوں کی لیکن ان باتوں میں سے اس کو چنتے ہیں جو زیادہ بہتر ہو آسن کا مطلب وہ احسن جس میں شریع حسن پایا جائے شریح حسن کیا ہے دلیل کے مطابق ہو اگر دلیل کے مطابق ہے تو اچھا ہے دلیل کے خلاف ہے تو برا ہے یا تو وہ خطا ہوگا یا پھر وہ گمراہی ہوگی اگر لا علمی میں ہو تو خطا ہوگی جانتے بوجھتے غلط بات بولی ہے تو گمراہی ہوگی لیکن صحیح بات کیا ہے جو دلیل کے مطابق ہو اچھی بات کون سی ہے جو دلیل کے مطابق ہو تو یہ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ علما کی بات سنتا ہے اور اس کے دل میں ایک بات دکھائی دیتی کہ اس میں سہولت ہے لیکن وہ سہولت کو نہیں لیتا کیوں دل میں کھٹک ہوتی ہے یہ عالم کہہ رہے کہ چلتا ہے لیکن اس آدمی کے دل میں تقوا ہے اللہ کا خوف ہے تو اس بات کو نہ لے جس میں اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے اس بات کو لے جس پہ اس کا ایمان مطمئن ہوتا ہے اس کو یاد رکھیے اس لیے کہ نفس کی مخالفت بھی ایک اچھا امر ہے نفس ان تم بسو نفس برائی ہی کا حکم دیتا ہے تو یہ اصل اللہ تعالی نے بتا دی کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اختلاف کی صورت میں بعض علماء نے بات کہی ہے شیخ حسین نے بھی کہی اور بعض علماء نے بھی کہی ہے کہ نفس کی مخالفت کرے آدمی کیوں اس لیے کہ فیزاتی یہ بھی ایک مطروب امر ہے کیونکہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے انسان کو سہولت سکھاتا ہے انسان کو ہیرے سکھاتا ہے انسان کو آسانیاں بتاتا ہے شریعت کی تکالیف کو برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے اس کے بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ سارے علماء کی رخصتوں کو قبول کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ بھی جائز انہوں نے کہا وہ جائز انہوں نے کہا وہ جائز, کہا وہ جائز تو اختلافی مسائل میں وہ جائز جائز جائز الحلال الحلال الفیل اسلام میوزک بھی جائز انہوں نے کہا جائز ہے چیس بھی جائز انہوں نے کہا جائز ہے عورت کا یہ فلاں چہرے کا یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس عالم کا قول لے لیا اس کا اشتہار تھا لیکن تیری خواہش یاد رکھ اس عالم کو سواب مل رہا ہے کیوں اس لئے کہ وہ عالم علم کی بنیاد پر خطا کر گیا فتفہ دیا اس نے چہرہ کھلا رکھ لیکن تو نے اختیار اس لئے نہیں کیا کہ تیرا دل دلیل پر مطمئن ہے تو نے کیوں اختیار کیا کیونکہ تیری چاہت ہے تیرا دل یہ چاہتا ہے تیرا نفس یہ چاہتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھے اس عورت کا معاملہ ایسا ہے تو اگر اس نے خواہش کی بنیاد پر اس کو قبول کیا ہے تو اگرچہ وہ اس پر عمل کریں شریعت کا مسئلہ بنا کر لیکن چونکہ وہ شریعت کی اتباع نہیں کر رہی وہ اپنی خواہش کی اتباع کر رہی ہے لہذا اتباع دلیل کی ہونا چاہیے خواہش کی نہیں تو یہاں پر سلیمان التیمی تابعی ہیں سلیمان التیمی کہتے ہیں ان تمافی کا اگر تو ہر ہر عالم کی سہولت کے فتوی لینا شروع کر دے تو تیرے اندر سارا کا سارا شر جمع ہو گیا تیرے اندر کیا ہو گیا اس کی سہولت اس کی سہولت سولت, سولت، فتو شاپنگ فتوا شاپنگ کیا آدمی کوئی تو جو جائز بولے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرتا ہے فلاں چیز جائز چیس جائز چیس حلال ڈھونڈتا ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مل گیا اور اس کی تقدیر اگر بڑا علی مل گیا تو خوش خوش خوش لوٹتا ہے گھر پر کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو میرے قول کا قائل ہے اس کی وجہ سے قائل نہیں ہوا اس کے قول کا اس کو مطابق موافق مل گیا اس سے خوش ہو گیا قول تو اس نے اختیار پہلے ہی سے کر لیا تھا وہ عالم تو اس کے لیے سپورٹر ہیں اصل مفتی تو یہ تھا مشتحد تو یہ تھا تو میرے قول کے مطابق امام شافی کا قول نکلا ہے تو یہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو بعض اوقات آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے اس کو معلوم دل میں کھٹک ہوتی ہے اگر چف اللہ عالم نے کہا ہے کہ جائز ہے لیکن دلیل ان کی مضبوط نہیں ہے اور دل کبھی مطمئن نہیں ہوتا اگر واقعی انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو تو ایسے معاملات میں بھی اس کو کسی عالم کے جائز بولنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ دل کھٹک رہا ہے دل میں کھٹک ہے اس کو دلیل کی پیروی کرنا چاہیے نہ کہ مجرد عالم کے حلال بولنے کی وجہ سے آسان بولنے کی وجہ سے جائز بولنے کی وجہ سے تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے بہت سارے مسئل میں ایسا ہوتا ہے ابن, ابن عبدالبر رحم اللہ اس کے بارے فرماتے ہیں حَذَا اِجْمَاعٌ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا یعنی ہر عالم کی سہولتیں اختیار کرنا شروع کر دیں تو تیرے اندر شر جمع ہو گیا کہتے ہیں کہ یہ, یہ, یہ اجمعی مسئلہ ہے مجھے علم نہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف ہے یعنی علماء کے نزدیک علماء کی سہولت والے فتوے جمع کرنا شر ہے ٹھیک ہے آپ نے کسی عالم سے پوچھا اس نے آپ کو کہا کہ چلتا ہے آپ کی چاہت آسانی کی نہیں تھی آپ کی چاہت شریفوں کو معلوم کرنے کی تھی آدمی کا کوئی مسئلہ نہیں چلتا ہے چلتا ہے تو اس کی گنجائش آپ کے لیے ہے کیوں کیونکہ آپ نے عالم سے پوچھا اس نے جواب دیا مزید یہ کہ دلیل کے ساتھ دیا تو مسئلہ ہی ختم لیکن آپ اس سے پوچھے لیکن آپ کو لگا کہ نہیں اور کوئی ہے کہ جو سہولت دیتا ہو پھر آپ اس کے پاس گئے پھر آپ اس کے پاس گئے تو آپ کے دل میں جو چور ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ جو کھٹک ہے آپ کے دل میں کہ دیکھ تو غلط کر رہا تو آدمی کو اس کا اعتبار کرنا چاہیے اور آدمی کو معلوم ہوتا ہے اندر سے کہ تیری چاچ سہولت کی ہے شری مسئلہ معلوم کرنے کی نہیں ہے تو چاہے وہ فتوا دے دے تیرا کوئی کام بننے والا نہیں تو گناہ ہے اللہ کے نزدیک تو گناہ ہے اللہ کے نزدیک تو یہاں پر عباض علماء نے کہا کہ ایسی صورت میں مثلا ایک آدمی کسی عالم سے سوال پوچھتا ہے تو کیا اس کو اسی پر کفایت کرنی چاہیے یا اگر دل میں کھٹک ہو تو دوسرے عالم سے بھی پوچھ سکتا ہے بعض اہل نے کہا کہ ہاں بلکہ بعض صورتوں میں اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ دوسرے سے پوچھیں تاکہ مزید توضیح ہو اور اطمینان بخش جواب اس کو ملے اس لیے کہ اگر اطمینان نہیں ہے اس کو اور کھٹک اس کے دل میں ہے خصوصا جواز کے مسائل میں حلال اور حرام کے مسئلے میں تو اس کو چاہیے کہ مزید وضاحت طلب کرے اہل علم سے چاہے اسی عالم سے کسی اور سے تاکہ شرح صدر کے ساتھ وہ دین پر عمل کر سکے تو اس فتوی کو کافی نہ سمجھے اپنے لیے تیسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی سوال پوچھتے وقت میں ہاف ٹروتھ بیان کرتا ہے ادھورا سچ مثلا عالم صاحب قربانی میں بکری چلتی ہے لیکن یہ نہیں پوچھا لنگڑی بکری ہے تو ادھوری معلومات ہیں عالم صاحب نے کہا چلتا ہے جائیداد کے مسائل ہو یا فلاں مسئلہ ہو یا فلا مسئلہ ہو تفصیلی معلومات عالم کے سامنے نہیں رکھی ادھوری معلومات رکھی اور اس کی بنیاد پر عالم نے جواب دیا اب آپ کو لیتے وقت میں آپ کے دل میں خود کھٹک باقی ہوتی کہ میں نے ساری بات عالم کو بتائی نہیں تھی تو آپ کی اس کھٹک کا اعتبار ہے کیوں اس لیے کہ آپ نے پوری تفصیل عالم کو نہیں بتائی یا ایک آدمی ہے دو آدمیوں کا جھگڑا ہے اور حقوق کا مسئلہ ہے حقوق کا مسئلہ ہے اور ایسی صورت میں دونوں نے اپنی بات سامنے رکھی چاہے وہ نکاح طلاق کا مسئلہ ہو یا جائیداد کا مسئلہ ہو یا زمین اور کسی اور جی بزنس کا مسئلہ ہو دونوں نے بات رکھی دونوں میں سے ایک زبان دراز ہے بات کرنے میں ایکسپرٹ ہے دوسرا تھوڑا بھولا بھالا سیدھا سادہ ہے اپنی زبان چلا کے اس نے اپنی بات ایسی رکھی عالم کے سامنے کہ عالم نے اس کے فیور میں فتوا دے دیا جب کہ اس کے دل میں اس کو معلوم ہے میں نے زبان درازی سے عالم کو موہ لیا میں نے فتوا اپنے فیور میں نکلوایا عالم کو نہیں معلوم صحیح کون غلط کون عالم نے لا علمی میں ادھوری معلومات کی بنیاد پر فیصلہ دیا قاضی نے ادھوری معلومات کے بنیاد پر اس کے حق میں فیصلہ دیا تو کیا ایسی صورت میں اس کی کھٹک کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے حرام حلال نہیں ہوتا ہے اس طرح کی ادھوری معلومات کی بنیاد پر اور حقوق ایک دوسرے کے منتقی نہیں ہوتے ہیں اس طرح کی فتووں کی بنیاد پر مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں تو ایک بشر ہوں میں ایک انسان ہوں اور تم اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو وَلَعَلَّ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن <بَعْضٌ> یہ ممکن ہے کہ تم میں سے ایک آدمی دوسرے سے اپنی بات پیش کرنے میں اور بحث کرنے میں زیادہ زبان چلانے کا کی صلاحیت رکھتا ہو فقوی <أَسْمَعٌ> اور پھر اس کی بات سن کر جو میں نے سنا اس کے مطابق فیصلہ دے دوں کمن قبئی تو لہو ان حق کی عقی شلاح یا خود فلاح یا فلا خود ہو تو اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں اس کی بات سن کر تو اس کو چاہیے کہ اس کو قبول نہ کرے فإنما أقطع له من النار اس لیے کہ میں جب اس کے بھائی کا حق اس کو دے رہا ہوں تو میں اسے وہ چیز نہیں دے رہا ہوں بلکہ آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہ امام الباری نے احکام میں اور امام مسلم نے الاقویہ میں اس کو ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم ہمارے فیور میں فیصلہ دے دیتا ہے جائیداد وغیرہ کے مسائل میں لیکن ہمارے دل میں ایک بولنے والا بولتا ہے نہیں تو نے زبان چلا کے اپنے فیور میں فتوا لیا ہے تو نے زبان درازی کر کے عالم کو مس انفارمیشن کے ذریعے سے اس سے وہ بات نکلوائی اس کی زبان سے جو تیرے حق میں ہو دل کے اندر بات ہوتی کہ نہیں تو نے صحیح بات نہیں کی تو اس طرح کے بھی معاملات میں انسان کی کھٹک کا اعتبار ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے اس سے اس کو سوچنا چاہیے کہ ہریش میں کیا ہے وہ ان افتاح کا یا ان افتاح المفتون کہ چاہے فتوا دینے والے تجھ کو فتوا دے دیں پھر بھی نہیں پھر بھی بات تیرے حق میں نہیں ہے تو اس فتوی کا کی بنیاد پر وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جاتی جو کسی اور کا حق اس نے مارا ہے لہذا ان تین حالتوں کو دیکھنا چاہیے پہلی دلیل کے خلاف اگر دل میں حرج ہے اعتبار نہیں ہاں اگر علماء کے مختلف اقوال ہیں اور کسی عالم کا فتویٰ نفس کے مطابق ہے اور دل میں حرج ہو رہا ہے دل بولتا ہے کہ نہیں اطمینان نہیں ہے بات پر میں اس کی اس زکات کا مستحق نہیں بنتا ہوں یا میں فلاں بزنس میں وہ میرا حق نہیں بنتا ہے عالم صاحب بول تو رہے ہیں لیکن میرا دل نہیں مان رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ کہیں میرا حق انہیں حرام تو نہ ہو مزید تحقیق کرے یہاں تک اطمینان ہو چاہے اسی عالم سے یا کسی دوسرے عالم سے یا اسی تیسری صورت میں کہ آدمی خود جان رہا ہے دل میں کہ میں نے اپنے مطابق فتوا عالم سے حقوق میں لے لیا اور اندر دل بول رہا ہے تو اس سے وہ چیز اس کی نہیں ہوگی اس سے وہ حق نہیں ہوگا اس سے وہ صحیح نہیں ہوگا چاہے فتویٰ اس کے فیور میں ہو تو اس طرح کے معاملات میں یہ تین حالتیں علماء نے ذکر کی ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارا وقت ہو گیا ہے اور بات ختم ہو گئی اخیر میں اگر وقت نہیں ہوا ہے تو کچھ باتیں میں ذکر کرتا ہوں اخیر میں جو حدیث کا حصہ ہے کہ البررو نفس جسے کہ یعنی البر و متما نفس وتما انہ قلم نیکی وہ ہے جس پہ انسان کا جی مطمئن ہو اس کو اطمینان اور سکون اور قرار اور ثبات نصیب ہو اور اس کے دل میں انشراح پیدا ہو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نیکیوں کے دل پر اثرات ہوتے ہیں اور جیسے گناہ کے بارے میں کہا کیول اف نما ہا کف نفس و في اف اور گناہ وہ ہے جس سے تیرے جی میں کھٹک پیدا ہو اور تردد ہو تو نیکی اور گناہ کے اثرات انسان کے قلب پر ہوتے ہیں یہ بھی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ نیکی فی ہی خیر بعض روایتوں میں صدق اور کدیب آیا ہے سد قا تمینیب عریب آپ نے کہا کہ جان لو کہ سچائی سراپا تمانیت ہوتی ہے اطمینان ہوتی ہے اور جھوٹ یہ شک پیدا کرنے والا ہوتا ہے اطمینان نہیں ہوتا ہے اس میں شرح صدر انسان کا نہیں ہوتا ہے تو خیر کے کام جو ہوتے ہیں ان کے اثرات قلوب پر کیا پڑتے ہیں انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اور گناہ کے کاموں کے اثرات دل پر کیا پڑتے ہیں انسان کے دل میں بے چینی اور تنگی پیدا ہوتی ہے لہٰذا ایک پہلو اس کا وہ بھی ہے ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جتنی بھلائی کے کام آدمی کرتا ہے اللہ سے احتساب اللہ سے اجر کی امید اللہ کے تقرب کی نیت اللہ سے آخرت میں کامیابی کی طلب اور تڑب اور نیکی کا شوق اور یہ سارے جو جذبات ہیں یہ انسان کے دل کو سراپا اطمینان سے بھر دیتے ہیں نیکی سے خوشی نصیب ہوتی ہے سکون ملتا ہے خصوصاً اللہ کی یاد سے اور تمام نیکی اللہ کی اللہ کو یاد دریاد کیوں نیکی کر رہا ہے بھائی تو روبوٹ ہے تو نہیں نیکی اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو اللہ یاد آنا واجبی ہے جو آدمی نیکی کر رہا ہے اس کے لیے اللہ بے لیکن گناہ گناہ کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو گناہوں میں رہتے ہیں سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی ہے سکون سے جی نہیں پاتے ہیں، بے چینی وحشت دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں فلموں میں بیزی کرتے ہیں اپنے آپ کو پکنک میں بزی کرتے اپنے کو موبائل پہ ہاں میں بزی کرتے اپنے آپ کو اور فیس بک اور اس میں اور یو کسی طرح اپنے آپ کو آکوپائی کرنا چاہتے ہو تنہائی میں گھبراہٹ ہوتی ہے کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا ہے اللہ کو کیسے فیس کرے گا تو اپنے آپ کو فیس نہیں کر سکتا ہے کہ بجرمانہ احساس ایسا سے جرم انسان کو ایسا ہوتا ہے کہ بے چینی سے ہوتی رہتی ہے اس کو پھر بعض اوقات وہ گنا کے راستے پھر کوئی ڈرگ ایڈک بن جاتا ہے کوئی شراب پیتا ہے کوئی فلموں میں اور کوئی کسی چیز میں اپنے آپ کو لگاتا ہے وہ اپنے آپ سے بھاگ رہا ہے گناہوں کی وجہ سے پاپی گناہوں کی وجہ سے اس کو بے چینی اندر سے ہوتی رہتی ہے وہ انجوائمنٹ میں کسی طرح سے اپنے آپ کو بزی کر کے وہ اپنے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتا ہے مرحم نہیں ہے وہ پین کلر ہے زخم اپنی جگہ باقی ہے زخم اپنی جگہ باقی ہے جو دنیا کا انجوائےمنٹ آدمی کر کے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے گناہوں کے بعد جو اپنے جو, جو گناہوں کے اثرات ہیں ان کو زائل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پین کلر ہے اس سے بیماری جاتی نہیں تھوڑی دیر کے لیے درد نہیں ہوتا لیکن پھر زخم سڑتا رہتا ہے یاد رکھیں کہ نیکیوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور کے اثرات ہوتے ہیں نیکیوں کے ذریعے سے سکون ملتا ہے اس لیے جو آدمی اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھتا ہے وہ آدمی جو برائیوں سے بچتا ہے اور خیر کے کاموں میں رکھتا ہے اپنے قلب کو اپنی زبان کو اپنے اعمال کو بدن کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکیوں میں لگاتا ہے سکون کی زندگی اس کو نصیب ہوتی ہے حیات طیبہ اس کو نصیب ہوتی ہے اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا جو کوئی نیک عمل کریں چاہے وہ مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو تو اللہ نے کیا فرمایا فلنح حیات طیبہ انہیں ہم حیات طیبہ عطا کریں گے عمدہ پاک زندگی یہ جو حیات طیبہ ہے یہ نیکیوں پر جو ایمان کے ساتھ ہوں ایمان اور آمال صالحہ ان کے نتیجے میں حیات طیبہ ملتی ہے تو نیکی کے اثرات دل پر ہوتے ہیں اور گناہوں کے اثرات دل پر ہوتے ہیں دل تنگ ہو جاتا ہے دل تنگ ہو جاتا ہے اور انسان کا دل جو ہے یعنی اس کو گھبراٹ ہوتی ہے سکون نصیب نہیں ہوتا ہے یہ بھی ایک بات اس حدیث سے ملتی لہٰذا جو آدمی چاہتا ہے کہ سکون کی زندگی ملے وہ نیکیوں میں اپنے اوقات کو صرف کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گناہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل پر دھبا لگ جاتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے سمقص کلو اللہ نے کہا تمہارے دل سخت ہو گئے دلوں کی سختی سے انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے تو یہ بھی چیزیں یاد رکھنے کی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے سیکھنے اس کے اوپر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اقوال لی و